ان اشعار کے بعد شاعر نے مسلمانوں پر جو مظالم اندلس میں ڈھائے جا رہے تھے اس کا نقشہ کھینچا ہے بزرگوں اور عورتوں کے ساتھ سلیبیوں نے جو سلوک کیا مسلمانوں کے کی دین کا انہوں نے جو تماشا کیا اس کا حال آگے مذکور ہے سلام ہو تم پر ان غلاموں کی طرف سے جو مغرب یعنی اندلس کی سرزمین پر بہت دور رہ گئے ہیں جنہیں چاروں طرف سے موجے مارتے اور نہایت ہی گہرے تاریخ بے پایا سمندروں نے گہر رکھا ہے سلام ہو تم پر ان غلاموں کی طرف سے جو ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں وہ کیا عجیب مصیبت ہے سلام ہو تم پر ان بوڑھوں کی طرف سے جن کو عزت کے بعد بال نوش کر بہت بری طرح ذلیل کیا گیا ہے حتیٰ کہ ان کی عزت ذلت میں بدل گئی سلام ہو تم پر ان عفیف بہنوں کی طرف سے جنہیں آج کافروں نے بے پردہ کر دیا ہے سلام ہو تم پر ان عصمت شعار بچیوں کی طرف سے جن کو گرفتار کرنے والے کافر زبردستی خلوت میں ہاک کر لے جاتے ہیں سلام ہو ان بوڑھیوں کی طرف سے جن کو خنزیر اور مردار کا گوشت کھانے پر مجبور کر دیا گیا ہے اس فریاد کے بعد اسی قصیدے میں دولت عثمانیہ کے بارے میں مسلمانوں کے جو احساسات اور جذبات ہیں اس کا ذکر ہے ہم تمام لوگ آپ کے پاؤں کی زمین کو بوسا دیتے ہیں اور آپ کے لیے ہر وقت بھلائی کی دعا کرتے ہیں الہ العالمین آپ کے ملک اور آپ کی زندگی کو ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ کو ہر برائی اور مشکل سے بچائے دشمن کے مقابلے میں فتح و کامرانی سے آپ کی مدد فرمائے اور آپ کو اپنی رضا اور عزت عطا فرمائے اے میرے آقا ہم آپ سے اس نقصان ظلم و ستم اور بے چارگی کی شکایت کرتے ہیں جو ہم کو پہنچی ہے اس کے بعد شاعر ان مظالم کی تفصیل بیان کرتا ہے کہ کس طرح ان کو زبردستی دین اسلام سے برگشتہ کیا جا رہا ہے اور انہیں مرتد بنایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ خیانت کی گئی ہم پر بری طرح غلبہ پا لیا گیا اور ہمارا دین تبدیل کر دیا گیا ہم پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے اور ہمارے ساتھ نہایت ہی برا سلوک روا رکھا گیا ہم نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر تھے سلیبیوں کے خلاف پورے خلوص سے جنگ آزما ہوتے رہے جہاد کرتے رہے جہاد میں ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا رہا قتل قید و بند پھر بھوک اور سامان زندگی کی کمی کی مصیبت نے ہمیں آ لیا رومی اور سلیبی چاروں طرف سے ہم پر چڑھ آئے ایک لشکر جرار کے ساتھ جو ایک بڑے سیلاب کی طرح تھا اور انہوں نے ہم پر گروہ در گروہ حملے کیے وہ ہم پر اپنے لشکر کو لے کر یعنی گھوڑوں اور سامان جنگ کے ساتھ پوری کوشش اور آزم کے ساتھ پل پڑے ہم ایک عرصے تک ان کے لشکروں سے جنگ کرتے رہے اور ہم ان میں سے ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت کو قتل کرتے رہے ان کے گڑ سوار لیکن مسلسل زیادہ ہوتے گئے اور ہمارے گڑھ سوار تھوڑے تھے اور بہت مشکل حالت کا سامنا کر رہے تھے جب ہم کمزور ہو گئے تو وہ ہمارے علاقوں میں خیمہ ہم پر یوں ٹوٹے کہ ایک شہر کے بعد دوسرا شہر فتح کرتے گئے وہ بہت سارے قلعہ شکن آلات لے کر آئے توپ وغیرہ لے کر آئے جنہوں نے شہر کی مضبوط فصیلوں کو پیوند خاک کر دیا انہوں نے کئی ماہ اور کئی دنوں تک ان شہروں کا سختی سے پوری قوت کوشش اور آزم سے سخت محاصرہ کیے رکھا اور جب ہمارے گھوڑے اور جنگجو فنا کی گاٹ اتر گئے اور ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف سے کوئی مدد آتے نہ دیکھی ہماری کھانے پینے کی اشیاء کم ہو گئی اور ہمارا حال بہت برا ہو گیا تو مجبوراً ہم نے ذلت کے خوف سے دوبارہ ان سے جنگ شروع کر دی دو بدو ہم ان سے لڑ پڑے اس ڈر سے اس ضلت سے کہ ہمارے بچیاں اور بچے قیدی بنا لیے جائیں گے یا انہیں بہت برے طریقے سے قتل کر دیا جائے گا اور اس ذلت کے خوف سے کہ ہمیں اپنے دین سے برگشتہ کر دیا جائے گا اور مرتد کر دیا جائے گا اس کے بعد شاعر اس حالت میں اپنے انتخاب کی بات کرتا ہے کہ دو ہی صورتیں باقی تھیں کہ یا تو ہم پہلے کی طرح زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں یا پھر یہاں سے کوچ کر جائیں ہم سے صلح کرتے وقت نصرانیوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی اذان اور نماز پر کار بند رہیں گے اور شریعت کے کسی بھی کام کو ترک نہیں کریں گے ہم میں سے جو ہجرت کرنا چاہے گا اس کو اجازت ہوگی جو اپنا مال و ملک لے جانا چاہے گا اس کو اجازت ہوگی اور بھی بہت ساری شرائط تھی جن کی تعداد پشپن ہیں ان کے بادشاہ اور فرمان روا نے ہم سے کہا یہ حقوق جو شرائط صلاح میں شامل ہیں تمہیں پوری طرح ملیں گے اور کچھ زائد بھی ملے گا بس تم پہلے کی طرح اپنے گھروں اور اپنی دولت کے مالک ہو جاؤ بغیر کسی اذیت کے لیکن جیسا کہ آج بھی ہو رہا ہے کافر ہر وقت وعدہ خلافی کرتے ہیں بے وفائی کرتے ہیں کھیت الگ بادشاہوں نے یہ وعدے وفا نہ کیے اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں شروع کر دیں شاعر کہتا ہے جب ہم ان کے آہد و پیمان کے بندن میں آ گئے تو انہوں نے وا و پیمان توڑ دیے اور ہمارے معاملے میں خیانت کرنے لگے جن وعدوں کے ذریعے انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا تھا وہ سب وعدے توڑ ڈالے ہم پر سختی کرنے لگے اور دباؤ دے کر ہمیں زبردستی انہوں نے عیسائی بنایا ہمارے پاس قرآن کریم کے جتنے نسخے تھے سب کو جلا دیا اور ان پر گوبر اور نجاست مل دی ہر وہ کتاب جو ہمارے دین سے متعلق تھی بڑی حقارت سے مسخرہ کرتے ہوئے اسے آگ میں ڈال دیا اندلس میں کسی مسلمان کے پاس ایک کتاب اور قرآن کریم کا ایک نسخہ بھی نہیں چھوڑا کہ جسے کوئی تنہائی ہی میں پڑ سکے جس نے بھی روزہ رکھا یا نماز پڑھی اور اس کے بارے میں پتہ چل گیا تو اسے ہر حال میں آگ میں پھینک دیا گیا ہم میں سے جو شخص ان کی کفر یعنی ان کی گرجا میں نہیں گیا تو اسے بہت بری حالت میں جیل میں ٹھوس دیا رمضان میں بار بار کھلا پلا کر ہم سے روزہ توڑوا دیا جاتا ہے عیسائیت سلیبیت اسی طرح اسلام کشان میں گستاخی کرتی رہی اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے پر کمر بستا رہی۔ اسلامی عبادات میں دخل اندازی سے لے کر اسلام کو گالی دینے تک ہر ظلم ڈھایا اور دین کی بے حرمتی کی۔ اس قصیدے میں مزید ان باتوں کا تذکرہ آتا ہے۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا کافروں نے کہ ہم اپنے نبی کو گالیاں دیں نعوذ باللہ اور ہم آسانی اور سختی کی حالت میں کسی حالت میں بھی ان کا ذکر نہ کریں۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو سن لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لے رہے تھے انہوں نے ان ان کو پکڑ اور اور سخت ان کے حاکموں اور نے انہیں قتل جرمانہ قید اور زلت کی سزا دی جس شخص کو موت آ گئی اور وہ ایسے شخص کو حاضر نہ کر سکا جو ان کو کلمہ یاد دلاتا ہے تو مسلمان اسے کسی صورت دفن نہیں کر سکتے ایسے شخص کو مرے ہوئے گدے یا چوپائے کی طرح گندگی میں پھینک دیا جاتا ہے ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے قبیح اور برے اعمال ہیں جن کا یہ لوگ ارتکاب کرتے ہیں جنہیں بیان کرنا بہت مشکل ہے, اس کے بعد قصیدہ بتاتا ہے کہ بادشاہوں نے مسلمان معاشرے کو نیست تنابوت کرنے اور ان کے اسلامی تشخص کو ختم کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہمارے نام ہماری مرضی اور ارادے کے بغیر بدل دیے گئے آہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روم کے کتوں کے دین سے تبدیل ہو جانا جو کہ بدترین مخلوق ہیں ہائے ہمارے اسلامی نام جس وقت کافروں کے سرداروں کے ناموں سے بدل دیے گئے آ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جو ہر روز کافروں کے پاس جاتے ہیں جو انہیں کفر جھوٹ اور فریب کی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور وہ انہیں کسی طرح نہیں روک سکتے آہ وہ مسجدیں جو کہ پاک جگہیں تھی وہ آج کافروں کی لیٹرینوں میں تبدیل کر دی گئی آہ وہ عبادت گاہیں جن میں کلمہ شہادت کی جگہ اپنا لٹک رہے ہیں آہ یہ شہر اور ان کا حسن جو اب کفر کی وجہ سے گھپ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور سلیب کی پوجا کرنے والوں کے لیے قلعے بن گئے ہیں اور یہ ان میں ہر طرح کی غارت گری سے بے خطر رہ رہے ہیں ہم غلام بن گئے ہیں قیدی نہیں کہ فدیا دیں اور نہ ہم بظاہر مسلمان ہیں کہ ہماری زبان پر کلی میں ہو اس کے بعد شاعر سلطان سے درخواست کرتا ہے کہ وہ انہیں اس مصیبت سے نجات دلائے اور ان کی مدد کریں جو ہمارا حال ہوا ہے اگر تیری آنکھیں اسے دیکھ لیتیں تو آنسو کا موسلا دار بارش برساتی ہائے ہماری بربادی ہائے وہ مصیبت جو ہمیں پہنچی ہے یعنی نقصان ضلت اور رسوائی کا لباس اے میرے آقا اللہ رب العالمین کے واسطے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مختار جو بہترین خلائق ہیں ان کے واسطے سے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں شاید آپ ہماری حالت پر نظر فرمائیں ہماری مصیبت پر غور کریں ہو سکتا ہے کہ عرش کا معبود اپنی رحمت فرما دے آپ کی بات سنی جاتی ہے اور آپ کا حکم پورا ہوتا ہے اور جو کچھ کہتے ہیں فورن ہوتا ہے نصرانیوں کے دین کی جڑ آپ کے ماتحت ہے اس لیے یہ حکم ہر علاقے کے لوگوں کے پاس پہنچتا ہے یعنی یہاں شاعر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ قسطنطنیہ جو کہ نصرانیوں کا مرکز ہے وہ آج آپ کے ماتحت ہے تو آپ مہربانی فرمائیں اور ان صلیبی اور عیسائیوں کو کنٹرول کریں اللہ کے واسطے اے میرے آقا ہم پر احسان کریں اپنی رائے سے یا کلام سے دلیل کے ساتھ آپ لوگ بڑی عزتوں فضیلتوں اور بلندی کے مالک ہیں اور ہر مصیبت میں گرفتار اللہ کے بندوں کے مددگار ہیں مسلمانوں نے سلطان سے مطالبہ کیا کہ وہ روم میں پوپ کے پاس ان کی سفارش کریں کیونکہ یورپ میں سلطان کی بات کا بڑا وزن ہے آپ ان کے پوپ یعنی اس مذہبی پیشوا سے جو روم میں مقیم ہے سے پوچھ لیں کہ تو نے امان دینے کے بعد وعدہ خلافی کی اجازت کیوں دی ہے کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے ہماری طرف سے بغیر کسی تکلیف اور جرم کے حالانکہ ان کے ہم مذہب مغلوب نسرانی ہمارے دین کی حفاظت اور ہمارے وفادار جلیل القدر بہترین بادشاہوں کی حمایت میں پوری مذہبی ثقافتی آزادی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں ان مسلم بادشاہوں نے نہ انہیں ان کے دین سے برگشتہ کیا اور نہ انہیں ان کے گھروں سے نکالا نہ ان سے غداری ہوئی اور نہ ان کی عزت پر کوئی حرف آیا جو کوئی زبان دیتا ہے پھر وعدہ خلافی کرتا ہے تو یہ فعل تو ہر دین میں حرام ہے بالخصوص کہ تلخ بادشاہوں کے نزدیک تو یہ انتہائی قبیح اور بری بات ہے جس کی کسی بھی پہلو سے اجازت نہیں آپ کی طرف سے لکھا گیا خط ان کو پہنچ چکا ہے لیکن انہوں نے آپ کے اس مبارک خط کے ایک لفظ کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اس خط سے تو ان کی زیادتیوں اور ہم پر ان کی جسارتوں میں اضافہ ہوا ہے اور ہر طرح کی برائی کے ساتھ ہماری جانب اقدام کرنے میں اضافہ ہو گیا ہے مسلمان اشارہ کر رہے ہیں کہ مصری بادشاہوں نے مسیحیوں کو جو خطوط لکھے ہیں ان کا الٹا اثر ہوا ہے ان کی مسلم دشمنی پہلے سے کہیں بڑھ گئی ہے مصر کے پیغام ان تک پہنچ چکے ہیں لیکن وہ غداری اور مسلمانوں کی عزت پامال کرنے سے باز نہیں آئے انہوں نے مصر کے ان قاصدوں سے ہمارے متعلق کہا کہ ہم بغیر کسی جبر کے کفر کے دین سے راضی ہیں انہوں نے اپنے ماتحتوں یعنی مسلمانوں کے ساتھ جھوٹے وادوں کی بات کی خدا کی قسم ہم اس گواہی پر راضی نہیں تھے انہوں نے اپنی گفتگو میں جھوٹ سے کام لیا اور ہمارے خلاف یہ بات کی کہ ہم کفر پر راضی ہیں اور اپنی رضامندی سے مرتد ہوئے ہیں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے لیکن قتل اور زندہ جل جانے کی خوف کی وجہ سے جو انہوں نے کہا ہم نے بلا نیت و ارادہ کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیشہ سے ہمارے پاس ہے اور اللہ کی وحدانیت پر ہمارا ایمان ہر لمحہ ہمارے پیش نظر ہے اس کے بعد خط میں مسلمانوں نے سلطان باعزیز ثانی کو وضاحت سے بتایا کہ ان تمام باتوں کے باوجود وہ دین اسلامی سے وابستہ ہیں وہ اپنے یقین کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں خدا کے قسم ہم اپنے دین کی تبدیلی پر راضی نہ تھے اور نہ اس نظریے پر راضی تھے جو تسلیس کے بارے انہوں نے ہمیں اپنانے کو کہا یعنی توحید کی بجائے تسلیس کا عقیدہ اپنانے کو انہوں نے کہا جس عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم اور اللہ جل جلال یہ تینوں مل کر ایک خدا بنتے ہیں نعوذ اللہ اگر ان کا گمان ہے کہ ہم ان کے دین سے خوش ہیں اور ان کی طرف سے ہمیں کوئی اذیت اور کوئی تکلیف نہیں پہنچی یہاں کے علاقے والوں سے پوچھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا کیسے وہ ذلت اور رسوائی اور تکلیف کے حالت میں قیدی اور مقتولوں میں بٹ گئے اہل بلفیق سے پوچھ لیجئے کہ اس مسئلے میں ان کے ساتھ کیا ہوا کافروں نے حسرت و یاس کے بعد انہیں تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ضیافت نامی علاقے کے رہنے والوں سے آپ پوچھ لیجئے جن کو تلوار سے چیر پھاڑ کر رکھ دیا گیا اور بشرا کے رہنے والوں سے بھی ایسائی سلوک کیا گیا اندرش نامی علاقے والوں سے پوچھ لیجیے جس کے رہنے والوں کو آگ میں جلا دیا گیا اور ایک شخص کو بھی زندہ نہ چھوڑا گیا یہ سب لوگ جل کر راکھ بن گئے اس شکوا و شکایت کے بعد مسلمان دولت عثمانیہ سے دوبارہ مدد کی اپیل کرتے ہوئے کہتے ہیں اے ہمارے آقا لیجیے ہم آپ سے شکواہ کرتے ہیں اور یہ نسرانی قوم ہے جس کو ہم نے شریر ترین قوم پایا ہے ہو سکتا تھا کہ ہمارا دین اور ہماری نماز ہمارے لیے باقی رہے جیسا کہ انہوں نے ہم سے معاہدہ کیا تھا ورنہ وہ ہم سب کو اپنی سرزمین سے نکال دیتے اور ہم اپنے مال و دولت کے ساتھ مغرب میں اپنے دوستوں کے گھر چلے جاتے ہمارا جلا وطن ہو جانا اور عزت کے ساتھ کسی دوسرے غیر اسلامی ملک میں چلا جانا کفر پر قائم رہنے سے زیادہ بہتر تھا یہی وہ چیز ہے جس کی ہم آپ کی عزت و جاہ سے امید کرتے ہیں اور آپ کے پاس ہماری ہر ضرورت پوری ہو سکتی ہے آپ کے ذریعے ہم اپنی تکلیفوں کے خاتمے کی امید کرتے ہیں اور جس بری حالت اور ذلت کا ہمیں سامنا ہے اس سے نجات کی آرزو رکھتے ہیں الحمدللہ للہ آپ ہمارے بہترین بادشاہ ہیں اور آپ کی عزت ہر عزت سے زیادہ ہے اے ہمارے آقا ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی لمبی ہو آپ کا ملک اور عزت خوشی اور نعمت کے ساتھ ہمیشہ باقی رہیں ہماری دعا ہے کہ ہمارے وطن پر سکون ہو اور انہیں دشمن پر کامیابی حاصل ہو انہیں لشکر کی کثرت اور مال و دولت کی فراوانی میسر رہے میں پھر سے دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر سلامتی اور رحمت ہر وقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی رہے میرے مسلمان بھائیوں بہنوں یہ خط کافی لمبا ہے یہ خط جو کہ ایک قصیدے کی شکل میں ہے اشعار کی شکل میں ہے اس سے آپ نے کافی ساری باتیں محسوس کی سنی اس خط سے آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ ہسمانیہ کے جو مسلمان تھے ان کو انتہائی سخت مظالم کا نشانہ بنایا گیا زندہ جلایا گیا ان کے گھروں کو تباہ و برباد کیا گیا ان کے قطبانوں کو اور ان کی کتابوں کو جلا دیا گیا خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا